بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسٹھواں مکتوب نیک گمان رکھنے کے بیان میں بھائی شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ یہ اللہ والے لوگ اوروں کے اعتبار سے خداوند کریم سے بہت ہی اچھا گمان رکھتے ہیں خواجہ یہ معاد راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کا گمان خدائے بزرگ برتر کی طرف اچھا نہ ہوگا اس کی آنکھیں اللہ کے راستے کے لیے روشن نہ ہوں گی یہ اس کے مطابق ہے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے ہاکین ان اللہ تعالی انا اندنی ابدی بی فل یزن انا اِی انعالمن بزنی ابدی على وفق معلوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے یعنی میں اپنے بندے کے گمان کو جانتا ہوں اور معلوم کی موافقت پر میں نے اس کو اجازت دے دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت سے یہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر میرے حق میں اچھا گمان رکھتا ہے اس نے کہا ہے شاید اس کی ذات سے ہم کو نفع پہنچے بھلا میں اس کے خلاف کیوں کر کر سکتا ہوں تو جب مخلوق کسی کافر کے حسن زن کے خلاف نہیں کرتی تو بدرجہ اتم یہ ماننا پڑے گا کہ خداوند برتر مومنوں کے نیک گمان کے خلاف نہ کرے گا اسی راز کو یوں بیان کیا ہے قطع اے کریمے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خودداری داری دوستان راک کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظرداری اے ایسے بخشش کرنے والے کہ کافر اور مشرق کو بھی اپنے نامعلوم خزانے سے روزی دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جب کہ دشمنوں پر ایسی عنایت کی نظر رکھتا ہے کسی شخص کے متعلق اچھا گمان رکھنا خدا کی نوازش و عنایت کی دلیل ہے اسی طرح کسی کے حق میں بدگمانی کو اس کے برعکس سمجھو تو جو کوئی کسی کو چشم عنایت و کرم سے دیکھے گا وہ یقینی بڑا دوست ہوگا اور یہی خواجہ یاہیہ معاد راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص خداوند عزوجل از کی طرف اچھا گمان نہیں رکھتا خدا کی طرف اس کی آنکھیں روشن نہیں ہوتیں اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی جیسا گمان کرے گا اس کے ساتھ خدا بھی اسی کے لائق گمان کرے گا جب اس کی طرف بدگمانی کرے تو خدا بھی اس کے ساتھ برائی کرے گا اور خدا کی طرف سے جس پر برائی نازل ہوگی ہرگز اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی اس لیے فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا گمان کرے گا خدائے بزرگ و برتر بھی اسی کے مطابق کرے گا اگر برا گمان کیا تو خدا بھی اس کے ساتھ برائی کرے گا اور جس کے ساتھ خدا نے برائی کی اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتیں اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ برا گمان دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اچھا گمان نیک دوستوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور آنکھوں میں روشنی دشمنوں سے نہیں بلکہ دوستوں سے ہوا کرتی ہے بدگمانی کسی پہلی عداوت کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح حسن زن پہلی دوستی اور محبت کی نشانی ہے یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے جسے سے بہترے لوگ مغالتے میں پڑ جاتے ہیں وہ نقطہ آرزو اور رجا کے فرق کو سمجھ ہے وہ حسن زن جو سابقہ محبت کی علامت ہے اور رجا ان دونوں کی اصل و حقیقت ہے لیکن آرزو کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ان دونوں یعنی آرزو اور رجا کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کھیتی کرنے کے لیے زمین درست کرتا ہے حل چلاتا ہے نگہبانی کرتا ہے بیج ڈالتا ہے اور مشقتیں جھیلتا ہے اور کاشتکاری کے جملہ سامان ٹھیک کرنے کے بعد امید رکھتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے کھیت لہ لہائے گا اور غلہ پیدا ہوگا اسی کا نام رجا اور گمان نیک ہے لیکن ایک دوسرا شخص گرہستی کا کوئی کام نہیں کرتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کھیت یوں ہی بغیر جوتے پڑتی پڑا ہوا ہے اور فضل فصل کاٹنے کے وقت کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ پیداوار گھر لاؤں گا اس آرزو کو جب کوئی بھی صاحب عقل سنے گا تو کبھی پسند نہ کرے گا اور کہے گا کہ اس کو غلہ حاصل ہونے کی امید کیوں ہے تو ایسے شخص کی محض آرزو بغیر کسی محنت و مشقت کے کوئی اصلیت و حقیقت نہیں رکھتی اسی طرح جب بندہ خدا کی عبادت میں جد و جہد کرے جیسا اس نے فرمایا ہے وہ بجا لائے منہیات شرعیہ سے کنارہ کش رہے اس کے بعد کہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں بجا لایا ہوں اسے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا میرے گناہ اور میری کوتاہیوں کو معاف کرے گا ثواب بخشے گا کمانے نیک اس کو کہتے ہیں اور اس امید کی حقیقت و اصلیت ہے مگر جو غفلت میں پڑا رہے عبادت چھوڑ کر گناہ کرتا رہے کہرے رہے بندی کا کچھ خوف نہ اور اللہ کے وعدے اور وعید پر دھیان نہ دے اور یہ کہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے خدا بہشت مرحمت فرمائے گا اور عذاب دوزخ سے نجات دے گا یہ محض آرزو ہی آرزو ہے جس کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں اور یہ لا حاصل ہے اس غافل نے اسی کو رجا اور گمان نیک سمجھا ہے اس کی یہ بہت بڑی خطا ہے حضور سر سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے لیے درستی اعمال اختیار کرے اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا دوڑتا رہے اور اس پر بھی خدا سے مغفرت کی امید رکھے ان باتوں کو جاننے کے بعد تم سمجھو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ساری مخلوقات سے حقیر و ذلیل تر سمجھتے ہیں لا لہ یرون شی من لا لین ولا دنیا وہ اپنے آپ کو کسی خیر و صلاح کا اہل نہیں پاتے وہ دنیاوی ہو یا دینی کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کی بزرگی کے باوجود فرمایا وما ابرفسی میں اپنے کو نفس سے پاک نہیں سمجھتا کیونکہ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کا یہ حال ہے جو پیغمبر تھے تو دوسروں کے نفس کا کیا ذکر اسی لیے کہا ہے شعر تا تیرا نفسے و شیطان بود در تو فر دہا مانے بود جب تک تجھ میں نفسانیت اور شیطانیت ہے جان لے کہ تیرے دماغ میں فرعونیت اور حامانیت ہے اگر با نفس میری وائے برتو بس گرید زسرتا بائے پائے برتو اگر تو نفس کو لے کر اس دنیا سے گیا تو تیرے اوپر افسوس ہے کیونکہ سر سے پیر تک تیرے تمام آزا تیرے اوپر روتے رہیں گے اس گروہ کا نفس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ یہ جب دنیا کو خیر بات کہتے ہیں تو اپنے نفس کی ایک مراد بھی پوری نہیں ہونے دیتے اگر ان کا نفس اچھے کام یعنی طاعت و عبادت کے لیے بھی کہے تو یہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ نفس تو در حقیقت دشمن ہے تو دشمن کی باتوں پر جس کو یقین و اطمینان ہوگا وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا مومن کا نفس دشمن اور خداوند بزرگ و برتر اس کا دوست ہے دشمن کے ساتھ بدگ کی ضرورت ہے اور دوستوں کے ساتھ نیکی گمان ہوا کرتا ہے اس کے سوا چارہ نہیں جس کسی کو دوست کی ضرورت ہے بھلا وہ کسی دشمن کی صحبت کیوں اختیار کرے گا کیونکہ دشمن سے ملنے جلنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست سے قطع تعلق کیا اور رسم اور راہ بندی کر دی بزرگوں نے کہا ہے شعر دو ہمدم راہ کے باہم شان حسابست اگر موئے میان باشد است دو دوستوں کے درمیان اگر محبت ہے تو ان کے بیچ میں اگر ایک بال بھی میں اگر ایک بال بھی حجاب بن جاتا ہے عارفوں کے لیے سوائے خدا کے سوچنا گناہ بجز خدا کسی چیز کی خواہش نہ شرک اور نہ کسی دوسرے کی صحبت کفر ہے ذنا سے زانی اس طرح نہیں بھاگتا جتنا ان باتوں سے یہ لوگ دور بھاگتے ہیں ان کے نزدیک گناہ اور ظلم یہی ہے نہ وہ کہ جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں قیلبین کیف لم فقال میں جفوتو؟ منذ عرفته فقيل له متى عرفته فقال منذ سموت سموني مجنوذة مجنونہ غلبان سے غلبان سے پوچھا گیا خدا کے ساتھ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے کہا جب سے میں نے اسے پہچانا پھر کوئی جفا نہیں کی پھر کہا گیا تم نے خدا کو کب پہچانا جواب دیا جب سے لوگوں نے میرا نام دیوانہ رکھا یہ عجیب الٹی بات ہے جو دل اور جان سے خدا کا ہو رہا وہ دیوانہ کہلاتا ہے اور جس کے دل میں کونین کے مقابلے میں خدا کی جگہ نہ ہو وہ عاقل کہلاتا ہے نمی خواہم بجز تو زنجیر زہر دیوانہ عقل کے معیم اے محبوب تری زلف کے سوا ہم اور کوئی زنجیر نہیں چاہتے ہم بھی کیا خوب عقلمند دیوانے ہیں اس کو طریقہ ملامتیا کہتے ہیں اور اس گروہ کے لوگ ملامتی پکارے جاتے ہیں کیونکہ برابر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہ جاہو منزلت اور دولت و اقبال آدمی کی رہزنی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہزار بد بھی ہوں تو اس طرح نہیں لوٹتے موہد پر یہی دولت و عزت ڈاکہ ڈالتی ہے اسی مطلب کی یہ حکایت حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ سے ہے آپ کسی شہر میں تشریف لائے لوگوں نے خیر مقدم کیا اور اعزاز و اکرام سے پیش آئے آپ جس قدر لوگوں سے قریب ہوئے اسے قدر خدا سے اپنے آپ کو دور دے آپ بے چین ہو کر شہر سے نکل بھاگے آپ کے ساتھ شہر والے بھی باہر نکل آئے آپ نے یہ نظارہ دیکھ کر اپنے خادم ابو عبداللہ دویلی سے کہا دیکھو اس ہجوم کو ہم اپنے کہا میں دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں آپ نے دو رکا نماز پڑھی اور کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے سب یہ سمجھے کہ اب کچھ دعا کریں گے آپ نے فرمایا اندنی ان اللہ اللہ یعنی میں ہی اللہ ہوں بجز میرے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ میری پرستش کرو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ باعزید کافر ہو گیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے سب لوگ ان کو تنہا چھوڑ کر لوٹ آئے حالانکہ آپ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی پر خادم کی طرف منہ پھیر کر پر فرمایا اے لڑکے تو نے دیکھا میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر اتنی بلاؤں سے چھٹکارا حاصل کیا اسی راز کو کہا ہے ربائی حل تابد رند پوستیم ہما پاک بہر تو اے یار عزیز چالاک در عشق کیا گانا باشم از خلق چہباک معشوق میرا اوبر سر عالم خاک اے ہوشیار دوست مجھے چھوڑ دے تاکہ تیری محبت کے الزام میں لوگ میری کھال نوچ ڈالیں اور میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں اگر میں عشق میں یگانہ ہو جاؤں تو مجھے مخلوق سے کوئی ڈر نہیں مشوق میرا ہوا میں سارے جہان کے سر پر خاک ڈال دوں غیر حق کی صحبت شرک ہے اور سوائے حق کے کسی پر نگاہ کرنا حجاب ہے محت تنہا ہوتا ہے لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں مگر وہ غیر کو نہیں دیکھتا اس کا ڈر سب پر غالب ہوتا ہے اس کی رجا سب رجاؤں پر اس کی جلالت سب جلالتوں پر اس کی سلطانی سب سلطانوں پر اس کی قدرت سب قدرتوں پر اس کا قہر سب قہروں پر اور دوسری باتیں بھی اسی طرح بالتر ہوا کرتی ہیں حضرت رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے جو فرمایا لی وقت عنی فی ملکن مقرب البی مرسل ولا نبی مرسل اللہ تعالیٰ کی میت میں میرے لیے ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں کوئی مقرب فرشتہ یا کوئی نبی مرسل دم نہیں مار سکتا خدا کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سر اچھوتا اور منفرد تھا اس گھڑی آپ کے سوا ہر ایک کا راستہ بند تھا یہ کمال انفرادیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل تھا یہ ہر شخص یہ ہر شخص کو یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا اپنی اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ہر شخص کو جگہ ملتی ہے جب بندے کی نظر کمال حاصل کر لیتی ہے تو یہ جہاں اور اس کے جیسے ہزاروں عالم کا اس کو ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں ہوتا اسی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ کہا ہے شعر اگر روشن شود آئینائے دل درے بکشاید اندر سینائے دل درے کان راچو بر دل بکشاید فل کہا پرداداری ران شاید درے قزب برآید ہر چہ خواہی چہ راز دین چہ اسرار الہی اگر تیرے دل کا آئینہ روشن ہو جائے تو سینے میں ایک دروازہ کھل جائے گا جب ایسا دروازہ دل پر کھول دیا جائے تو ساتوں آسمان بھی اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے یہ وہ دروازہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے گا اس سے برآمد ہوگا وہ دین کے سربستہ راز ہوں یا اسرارِ الہی۔ تم اس جگہ سے معلوم کرو کہ مشاہدۂ توحید کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر وہ خود حجاب میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس کی خبر نہیں سنو جو شخص خدا سے باخبر ہے اور توحید کا مشاہدہ اس کو حاصل ہے اس کو غیر خدا کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی سے کوئی امید نہ غیر حق پر اس کی نظر پڑے گی نہ سوائے خدا کے کسی سے صحبت ہوگی یہی راز ہے جو کسی نے کہا ہے ربائی تنہا ذہم تنہا جہان من او تنہا تو یا من بمیان رسول آئم یا تو خورشید ران خواہم کے بر آیت بر تو تو آئی بر من سایہ نیایت باتو یہ یا میں ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر تنہا رہ گیا ہوں اور تو بھی واحد و تنہا ہے میرے اور تیرے درمیان کسی رسول کی گنجائش نہیں اس لیے میں رسول بن کر درمیان میں آؤں یا تو تیرا رشک گوارا نہیں کرتا کہ تیرے اوپر سورج کی روشنی پڑے ہاں تو اس طرح میرے سامنے جلوہ افروز ہو کہ تیرا سایہ بھی تیرے ساتھ نہ ہو اور وہ جو غلبان مجنون نے کہا کہ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو پھر کوئی جفا نہیں کی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے اس نے اپنی معرفت عنایت فرمائی تو میں نے غیر کو دیکھنا یا اس کے ساتھ مشغول ہونا جفا سمجھا اس مشغولیت کو جفائے مشغولی کہتے ہیں یہ گناہ کے حکم میں نہیں یعنی جب اس نے اپنی مہربانی سے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تاکہ اس کا جلوہ دیکھوں اب اگر میں اس کے غیر پر نظر ڈال تو گویا میں خود بیچ میں پردہ ڈال دوں یہ سراسر جفا ہے کہ وہ پردہ اٹھائے اور میں پردہ ڈالوں اور یہ روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے باتیں کرے اور وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو یعنی غور سے اس کی باتیں نہ سنے تو بات کرنے والا کہتا ہے کہ میاں کیا ظلم کرتے ہو کہ میری بات بھی دھیان سے نہیں سنتے اسی طرح اگر ایک دوست اپنے دوست کو دیکھ رہا ہو اور وہ دوست کسی دوسری طرف توجہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ستم ہے من بتو مشغول با عمر و زید میں تو تجھ سے مخادب ہوں اور تو دوسروں کی طرف متوجہ ہے اسی معنی کو اسماعی رحمتہ اللہ علیہ اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک حسینہ کو دیکھ کر میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے اس سے کہا کہ میری مٹی تیری مٹی کے ساتھ متحد ہو گئی ہے یعنی میرا دل تجھ پر فریفتہ ہو گیا ہے اس نے کہا اگر تیری مٹی میری مٹی سے مشغول ہے تو میری مٹی تیری مٹی کا حصہ ہے یعنی میں تیری ہوں مگر میری ایک بہن ایسی ہے کہ اگر تو اسے دیکھ لے تو میرا حسن و جمال بھول جائے میں نے پوچھا وہ کہاں ہے اس نے کہا تیرے پیچھے ہے میں نے منہ پھیر کر اپنے پیچھے دیکھا اس نے جھپٹ کر میری پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا اے جھوٹے مکار اگر تیری مٹی میری مٹی کے ساتھ مشغول تھی تو مجھے چھوڑ کر دوسرے کی طرف کیوں دیکھا اہل معرفت کے نزدیک جفا اس کا نام ہے اور یہ جو کہا کہ جب سے میں نے اسے پہچانا ہے لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ جس کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس لیے لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں عارف کی یہی صفت ہے کہ لوگ جتنا اسے ملنا چاہتے ہیں وہ ان سے دور بھاگتا ہے اور جس قدر لوگ اسے سے محبت کرتے ہیں اسے وحشت ہوتی ہے اس کی صفت اس کا فعل و عمل اور حال و قال مخلوق کی ضد اور مخالف ہوتا ہے اس لیے سب اسے دیوانہ کہتے ہیں اس کی ایک تعویل اور ہے اور وہ یہ کہا ہے اکثر و اہل الجنتِ بلو یعنی اکثر جنتی لوگ بے وقوف معلوم ہوتے ہیں دیکھتے نہیں کہ جو لوگ جو شخص لوگوں سے دور بھاگتا ہے اور اہل دنیا کی طرف نظر نہیں کرتا لوگ اسے احمق کہتے ہیں اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کیونکہ جس طرح دیوانہ مندوں کے نزدیک پاگل ہوتا ہے اسی طرح دیوانے اقل مندوں کو پاگل سمجھتے ہیں ایک عزیز نے ان کی صفت اس طرح بیان کی ہے قطع آنان کے ہمیشہ در نمازند پندار کے محرمان رازند برہیچ کسے نیاز شان اللہ کے بکرے بے نیازند دربوت فقر می بسوزند با اند او خویش می بسازند یک بار بریدہ ازد عالم وزدون خدا در احترازند جو لوگ ہمیشہ نماز میں مستغرق ہیں سمجھ لو کہ یہی واقف اسرار الٰہی ہیں ان کی نیازمندی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ہمیشہ خدائے بے نیاز کے ذکر میں محب رہتے ہیں وہ فقر کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں اور اپنے رنج و غم میں مگن رہتے ہیں انہوں نے دونوں جہان سے تر کے تعلق کر لیا ہے اور غیر حق سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں بعض کتابوں میں نازل ہوا ہے خلق تو جمی لکم و خلق لی میں نے سارا جہان تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم نے اور تم کو اپنے لیے ایک دن ایک دیندار آدمی آئینہ دیکھتا ہے اور حیرت کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو پیدا کرنے میں خدا کی کون سی حکمت تھی آئینے سے ندا آئی اور اس نے سنی حکمتی فی کا محبت تجھے پیدا کرنے میں میری حکمت وہ محبت ہے جو تیرے دل میں ہے یہ ایک راز ہے جو سب کی نظر سے پوشیدہ ہے تاکہ حاصدوں کی نظر اس پر نہ پڑے اے بھائی اگر وہ تم کو بادشاہی نہ دیتا تو تم سے اس کی معرفت درست نہ ہوتی کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا قرآن پاک سے سنو وجعلکم ملوکا پھر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اور تمہیں بادشاہی دی حضرت خواجہ نظامی علیہ الرحمہ اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں خاک تو آمیختہ رن است دل درد ہی خاک بسے گنجہا است تو آن روز کے می بنجیتند پیے مجونے دل آمختند ماں کے زساب خبران دلیم گوہر ام گرچہ زکان گلیم برفلک آئے ار طلب دلکنی تا تو دری خاک چہ, چہ حاصل کنی اے خاک کے پتلے انسان بہت سے رنج و غم ملا کر تیرا خمیر گندھا گیا ہے اور اس آب و گل میں بہت سے خزانے رکھ دیے ہیں اس روز تیری خاک کو اس لیے چھانا تھا کہ ماجون دل میں اس کو ملایا جائے ہم لوگ عالم دل سے باخبر اور واقف ہیں اگرچہ ہم مٹی کی کان سے برآمد ہوئے ہیں لیکن ایک بیش بہا اور انمول موتی ہیں اگر تجھے عالم دل کی طلب ہے تو آسمان کی طرف پرواز کر دیکھ کہ تو اپنے عالم خاک سے کیا دولت حاصل کر سکتا ہے والسلام